السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي لأ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمت لم يدد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فطرتي بعدها کمزور آدھا اور برتر کی طرف رجوع کرتا ہے ہمارا خالد ہمارا مالک ایک اللہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں وہ رحمان اور رحیم مولا ہے انسان جب کسی پریشانی میں کسی غم میں کسی دکھ میں ہوتا ہے تو اس کی نظریں فوراً آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اس کو مانگنا ہوتا ہے تو اپنے مالک سے مانگتا ہے رونا ہوتا ہے تو اپنے رب کے سامنے روتا ہے یہ وہ ہے جس کی فطرت سلیم ہے جس کو اپنے اللہ کا تعارف ہے وہ خالق و مالک کے در کو چھوڑ کر کسی اور در کا سوالی نہیں بنتا اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے در کا منتا بن جائے خوش نصیب ہے وہ انسان جو مولا کے در کا فقیر ہو جو اپنی پریشانیوں کو اپنے غموں کو اپنے دکھوں کو اس کے سامنے پیش کرے جو خود کبھی کسی مشکل میں نہیں پھنستا مشکل میں پھنسے کو نکالتا ہے حاجت روائی کرتا ہے دستگیری کرتا ہے لیکن خود اس پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی وہ تنہا ایک رات ہے کس کو اللہ کہا جاتا مسلمان ہر دم اس اپنے خالد و مالک کو پکارتا ہے اسی کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے دعا کا معنی کیا ہے دعا کا معنی طلب کرنا گڑ گڑانا کسی کو پکارنا اور اس کا اصطلاحی مفہوم شری انداز میں جب کہیں گے تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ بڑی بیاری گفتگو کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں فرماتے ہیں دعا ہوا دعا ہے کیا دعا میسج کیا دیتی ہے اپنے اندر معانی کیا چھپا کے رکھتی ہے کہ جب انسان انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ مالک کے سامنے اپنی محتاجی کو بیان کرتا ہے اپنی کمزوریوں کو بیان کرتا ہے اپنی حاجات کو بیان کرتا ہے تو یہ معنی ہے کہ وہ خالق کے در کو خالق کے سامنے اپنی پریشانیوں کو پیش کر کے اس کے سامنے اپنی محتاجی کو رکھ رہا ہے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں هو طلب بالقول من تو بال على کیا آنا کسی کمتر منگتے کا بزرگ و برتر اعلیٰ ہستی کے سامنے آقا و مولا کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ کسی چیز کا سوال کرنا دعا کہلاتا ہے کمتر منگتا اپنے مالک و مولا کے سامنے جب عاجزی کے ساتھ کوئی درخواست رکھتا ہے کچھ مانگتا ہے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کوئی طلب کرتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں اس تعریف سے یہ بات واضح ہوئی کہ دو کی دو قسمیں ہیں ایک تو دعا ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے دعا ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے انسان سواب کی نیت پر لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے قرار کرتا ہے اس کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے سجا دیتا ہے اللہ مالی کے لیے خون بہاتا ہے قربانی کرتا ہے نظر و نیاز دیتا ہے یہ عبادت ہے اللہ سے ثواب کی امید ہے عذاب کا ڈر ہے ثواب کی امید اور عذاب کے ڈر سے عبادت کرنا مولا کے سامنے ماتھے کو خاد پہ رکھنا اس کو پکارنا یہ عبادت ہے یہ جب انسان کرے گا تو خالص ایک اللہ کے لیے ہی کرے گا اللہ کے علاوہ یہ اللہ کے ساتھ اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی یہی کام اللہ کے لیے بھی کرے سباب کی امید بھی رکھے عذاب کا ڈر بھی ہو اللہ کے لیے بھی کرے اور غیر اللہ کے لیے بھی کرے تو وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو عمل اسے ملت اسلامیہ سے نکال کر کبر کی وادی میں پہنچا دیتا ہے اگر وہ نماز اللہ کے لیے بھی پڑھتا ہے اور نماز میں کیے جانے والے افعال کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے کسی اور کے لیے بھی سنکاری ہے کسی اور کے لیے بھی رکوع ہے قربانی اللہ کے لیے بھی کرتا ہے اور قربانی کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے اس کے دل میں جو اللہ مالی خالی کا ڈر ہے اور اللہ سے جو اسے امید ہے اسی طرح کا انجانا ڈر وہ اخیار سے بھی رکھتا ہے اور ان سے بھی امیدیں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر کشیری کر رہا ہے ایسے انسان کے اوپر کلام علاحی کی یہ آوت پوری اترتی ہے وہ خال ربڑ ہونی اے میرے بندو یہ رب کا اعلان ہے یہ رب کی طرف سے آبادہ ہے وہ خال تمہارے رب کی طرف سے آواز لگ رہی ہے کیا اجڑی پکارنا جب بھی ہے صرف ایک اللہ کو ماننا جب بھی ہے تو صرف ایک اللہ سے سوالی جب بھی بننا ہے تو صرف ایک اللہ سے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ نہیں جھکنا اور جو خالق و مالک در چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو نہیں پکارتے غیروں کو پکارتے ہیں تو مولا فرماتا ہے عید کلو نہ کرتے ہیں ایک اللہ کو پکارنے کی بجائے یہاں اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے پہلے حکم دیا کہ یہ عبادت یہ دعا صرف مجھ سے کرنا میرے در پہ آ کے میرے سوالی بننا مجھ سے مانگنا اور پھر جو اس دعا کو کسی اور کی طرح موڑے اللہ مالک سے نہ مانگے تو اس کو عبادت کہتے لئے مولا فرماتا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے یہ سلیم اور اس ہو کر جہنم میں داخل ہونے والا ہے تو یاد کیجیے یہ معاشرہ چھوٹا نہیں ہے یہ بڑی اویم بات ہے کہ عبادت کے لائق صرف خالق کو مالک ہے سواب کی امید رکھیں اس کے آباد سے ڈرے اور ان دونوں ہاتھوں کے بیچ رہتے ہوئے اس کی عبادت کریں نمازے پڑھیں روزے رکھے حج کریں اس کے دربار پہ آئیں اس کے سامنے جھکیں یہ حق ہے صرف ایک اللہ کا دوسری قسم ہے دعائیں سوال قرب کرنا جو انسان کسی سے مانتا ہے نفع کی امید پر یا نقصان سے بچانے کے لیے اگر اس میں وہ کسی ایسے انسان کو پکارے جو اس کا مسئلہ سن کے حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں آپ کسی سے کہیں مجھے پانی پلا دیں وہ آپ کو پانی پلا دے آپ نے سے طلب کی پانی پلانے والے کے پاس پانی موجود ہے وہ زندہ ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے قدرت رکھتا ہے وہ آپ کو پانی پلا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیوں ڈاک افب ہے وہ آپ کے سامنے ہیں قادر ہیں زندہ ہیں وہ چیز اس کے پاس موجود ہے اور آپ اس سے مان رہے ہو اس پہ کوئی حرف نہیں لیکن آپ کسی سے ایسی چیز مانگتے ہو جس پہ وہ قادر نہیں ہے کسی ایسے کو پکارتے ہو جو زندہ نہیں ہے جو موجود نہیں ہے آپ کسی سے کہتے ہو پیر جی اولاد دے دے بابا جی بیٹا دے دے حضرت جی رزق دے دے فلاں بابا جی یہ دے دے وہ زندہ نہیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں وہ قادر نہیں ہے جو چیز اس سے مانگی جا رہی اس کے بس میں اختیار میں نہیں ہے ماں بوکول اس ہے تو یہ سوال خالی کو مالک سے ہونا تھا جو آپ نے غیر اللہ سے کیا تو آپ وادی شیر کے اندر داخل ہو گئے اس دعا پہ کئی لوگ رد کرتے ہیں جی آپ تو ایسی سختی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے کسی اور سے مانگو تو شرک ہوتا ہے آپ اپنی بیوی سے نہیں کہتے کہ روٹی پکا دیں آپ بیگم سے روٹی نہیں مانگتے تو جب بیگم سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہوا ہم کہتے ہیں کہ جب تک بیگم سلامت رہے اللہ بیگموں کو سلامت رکھے ان کو شفا والی ایمان والی شکر والی لمبی زندگی عطا فرمائے جب تک یہ زندہ ہوتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ہمیں روٹی کھلا دو کھانا کھلا دو اور جب یہ مر کے قبر میں دفن ہو جاتی ہیں تو کبھی کسی کی قبر پہ جا کر ہم نے نہیں کہا اٹھ کے پروٹھے پکا دے پھر لمبی پیڑھی صبح کا ناشتہ دے دو بعد میں جا کے دوپہر کو پھر لیٹ جانا ہم نہیں کہتے کیوں وہ مرنے کے بعد مٹی کے نیچے دفن ہو گئی اب وہ اس کے تحت ماجرہ نہیں رہا تم جس کو پکارتے ہو اسے مرے میں نو سو سال ہو گئے یا نو مہینے یا نو گھنٹے وہ ناو گز مٹی کے نیچے اتر چکا ہے آپ اس سے جو چیز مانگ رہے ہو وہ اس کے اسباب میں اس کے اختیار میں نہیں ہے اور زندہ انسان سے کوئی چیز مانگنا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں روایت کے اندر یہ روایت ہے حدیث نمبر 1672 ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی جو اللہ کے نام پہ پناہ مانگے اسے پناہ دے دو آپ کے دروازے میں کوئی آیا دروازہ بجایا کہ میرے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے مجھے اپنے گھر میں چھپا لیجئے میں اللہ کے نام پہ آپ سے سوالی ہوں آپ اس کو اپنے گھر میں کر کے دروازہ بند کر لیں اس نے آپ سے ان اسباب میں مدد مانگی جس پہ آپ قادر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی مدد کی اللہ کے نام پہ پناہ مانگے پناہ دو ومن اللہ, جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اس سوالی کی جھولی بھر دو دے دو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ سے پیسہ مانگتا ہے کھانا مانگتا ہے پانی مانگتا ہے لیکن شرط کیا ہے وہ کس کے نام پہ سوال کرے بولو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے وہ منصا جو اللہ کے نام کے ساتھ تم سے سوال کرے اس کو دو اور جو آ کر کے بری بری سرکار بری بری کھوری قسمت کر دے ہری جمعراس بری برا گڑھ جنا وہ بردوں کے نام پہ مانگے وہ غیر اللہ کے نام پہ مانگے وہ جانوروں کے نام پہ مانگے وہ فقیروں کے نام پہ مانگے تو غیر اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے کشکول میں ایک روپیہ بھی ڈالا جا سکتا اگر آپ نے غیر اللہ کے نام پہ ایک روپیہ کی نیاز دے دی ستر سال کی عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ماجرا چھوٹا نہیں ہے یہ عقیلی کے بگاڑ کا ماجرا ہے جب کوئی سوال ہی آئے اللہ کے آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اچھے سے اس کو جواب دیجیے نہیں نہیں لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہیں علی مولا کے نام پہ دے دو حسن حسین کے نام پہ در کا سوالی ہے اس کے کشٹول میں ڈالا نہیں جا سکتا پہلے اس کو ایمان کا سبق پڑھاؤ اگر یہ تم کو قبول کرے تو پھر اس کی جھولی بھرو اللہ رحمت فرمائے امام محمد بن عبد الوہاد اللہ اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنائے امام عبد العزیز آل سعود اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنائے آپ جس پیارے دیش میں بلاج خرمین میں بیٹھے ہو یہاں تو کا بوٹا لگایا تھا امام محمد بن عبد محمد بن سعود رحیم اللہ نے پھر اس کی تجدید کی تھی امام عبدالعزیز آل سعود نے یہاں سے شیر کی جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکا تھا اور اللہ کی قسم توحید کا جو درخت ان توحید کے آئما نے دعوت کے آئما نے پھیلایا اس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں ایک بار میں حج کے سفر پہ جا رہا راستے میں ایک پیٹرول پمپ پہ روکا ایک سعودی نوجوان فقیر سوال کرتا پھر رہا مانگتا پھر رہا لوگوں سے اور بالکل صحت مند ہٹ کرتا میں نے دور سے دیکھا میں نے کہا یہ اس قابل نہیں ہے کس کو دیا جائے یہ محنت مزدوری کر کے کھا سکتا ہے اور جب میری گاڑی کے پاس آیا گاڑی کا شیشہ اس نے بجایا میں نے شیشہ جن سے کیا اللہ کی قسم اس کی زبان سے ایسی بات نکلی کہ میری جیب میں جو تھا وہ اس کی جیب میں پہنچ گیا ہم تو عادی تھے سننے کے اپنے ملکوں میں فلا کے نام کا اور فلاں کے نام کا وہ فقیر ہے آج پر شیخ اور حضرت کی بات نہیں ہو رہی فقیر کی بات اس سے آ کر کے آپ نے نہیں آج سے وہ چیز مان رہا ہوں جو تیری نہیں تجھے بھی تیرے اللہ نے نہیں ہے تجھے اللہ نے مان دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے اس مان میں سے غریب کا فقیر کا یتیم کا حصہ اللہ نے رکھا ہے اس سبق کو یاد کر تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں تیرے رب کا دیا ہوا ہے اس میں سے میرا حصہ نکال دے میری زبان سے بے اختیار نکلا اللہ راضی ہو جا ان توحید کے آئمہ کے ساتھ جنہوں نے دیا ہر میں شرکی جنگ بوٹیوں کا ایسے صفایا کیا یہاں کے فقیقوں کو بھی توحید کا درست دے کے چلے گئے جب بھی سوال ہوگا ایک اللہ کے نام پہ پیارے حبیف فرما رہے کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے تو دو یہ نہ سمجھو یہ آیا ہے فقیر ہے غریب ہے مانگ رہا ہے کوئی بات نہیں بھی والے کے نام پہ مانگ رہا ہے کسی باپے کے نام پہ مانگ رہا ہے کسی اور کے نام پہ مانگ رہا ہے اس کی جھولی بھر دو مشرق کی شرکی آکار پر ربے کہتے ہوئے اگر آپ نے غیر اللہ کی نظر دے دی تو یاد رکھنا وہ ایک مکھی والے نے مکھی دی تھی مکھی والے نے مکھی دی تھی راستہ چھوڑ دیا گیا تھا اس کا دوسرے سے کہا تھا تو بھی مکھی دے اس نے جواب میں کہا تھا مکھی کا خالق و مالک اللہ ہے مکھی بھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا مکھی دی تھی شاہ جمال ککر گھینتے پتر ڈے رتا لال تو نہیں کہا تھا دیسی مرغا تو دو کلو کا ہوتا ہے بھائی مکھی سے بہت بڑا ہوتا ہے کالے بکرے کی نیاز نہیں کی تھی گلاب کے پھول نہیں چڑھائے تھے مکھی دیجیے دوسرے نے کہا تھا یہ بھی دوں گا تو خالی کو مالک کے نام پہ دوں گا گیر کے نام پہ مکھی کی میاض بھی دینا جائز حرض کیا ہے کوئی بات نہیں دے دو کچھ لوگ تو اس لیے بھی دے دیتے ہیں وہ پاؤ جی دے چولی چ کوئی شہر پاؤ اگر نہیں ڈالیں گے تو پتا لگ جائے گا وہ رہے ہیں یہ حد حدیث کا گھر ہے یہ عہد توحید کا گھر ہے یہاں غیر اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو نہیں ملتی اس لیے ڈال دو جو کہہ رہا ہے شک کر کے جائے ہماری پہچان نہ کروا کے جائے علاقے میں وہ جس کو مکھی نہ دینے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا وہ قتل ہو کے جنت کا مہمان بنا تھا یہ درخت یاد کیجیے یہ خیرت توحید اپنے دل میں مٹھائیے سائی ساری سے سوال کرتا ہے اور چیزیں سوال کیا ہے کس کے نام کا مدعہ ہے کس کے نام کا فقیر ہے کس کے نام کا سوالی ہے اگر اللہ کے نام کا تو اس کو کھلائیے اس کو دیجئے اس کے ساتھ محبت کیجئے اور اگر وہ غیر اللہ کے نام کا ہے تو پہلے اس کو سمجھائیے بھائی اگیار پوری کائنات مل جائے تو وہ سب کی سب فقیر ہے ایک مولا کے کی نبی کے نام پہ مانگنے والے نبی نے بھی اللہ سے مانگا علی کے نام بزرگوں کے نام پہ مانگنے والے بزرگوں نے اللہ سے مانگا اگر تم رب کے نام پہ مانگے گا تجھے دوں گا رب کے نام پہ نہیں مانگے گا تو اللہ کی قسم غیر اللہ کے نام پہ ایک مکھی بھی نہیں دی جا سکتی لیکن اگر دعا کرنے والا مخلوق کا پکارے اور کسی ایسی چیز کی اسے طلب کرے جس میں صرف اللہ قادر ہے بابا شفا دے دے بابا شفا کہاں سے دے گا شفا کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ پہ ہے پھر اولاد دے دے اولاد کی بابا کیسے دے گا اولاد کے سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ مجھے نہیں یہ شاید جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر, کر دیتا ہے جس کو کچھ نہیں دینا چاہتا بانچ کر دیتا ہے تو یہ اختیار بھی صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں اگر آپ نے مخلوق سے ایسی چیز کے سوال کیا جو اس کے پک میں نہیں جو اس کے پیار میں نہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں جس میں وہ خود منگتا ہے بابا جی بیٹا نہ مرے میرا تیری یار میں رہوں گی وہ قادری صاحب کے شہید کا واقعہ ہے پیر جلانی کا کی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں پیر جی کی ایک بڑی مشہور کرامت تھی جب جلال میں آتے تھے تو کہتے تھے مر جاؤ سامنے بیٹھے پہ سارے مر جاتے تھے ایک مریدنی کا ایک ہی بیٹھا تھا وہ بھی مر گیا اسے پیر کی کرامت پتا تھی کہ یہ مار بھی لیتا ہے زندہ بھی کر لیتا ہے جب اس نے کہا مر جاؤ اس نے چپکے سے اپنا بیٹا بھی ساتھ لٹا دیا پیر نے کہا اٹھ جاؤ سارے اٹھ گئے وہ لمبا پیارے وہ نہ اٹھا تو مرید نے کہا لگی بابا جی میرا نہیں اٹھا کہ تیرا میرے کہنے سے مرا بھی نہیں تھا میں نے نہیں مارا میں آپ دے آپ دے مارنا آپ دے آپ دے زندہ کرنا پرایاں کا ٹھیکے دار نہیں نہیں بھائی نلے یہ بات چل اس باتے پر جب موت کا فرشتہ آیا تھا تو اس نے اس موت کے فرشتے سے نہیں کہا تھا کھلوجا رینٹ میں تو اوروں کو مارتا ہوں تو مجھے مارنے آ گیا کپیر جی ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے مرا تو نہیں تھا لیکن آپ کی گہر میں باقاعدہ سے چندہ نظرانا ہے وہ دیتی رہی ہوں کیا فائدہ ہوا پیر کو غیرت آ گئی جلال میں آئے موت کے فرشتے جگہ دو بجے کا ٹھہر جا اوپر نہ جا نیچے آ واپس یہ پورے تھیلے میں سے ایک روح دے جا باقی لے جا کہا رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں میں اس میں سے کنسیشن نہیں کر سکتا انڈر ٹیبل کچھ نہیں دے سکتا آپ کو کہا اچھا بابا جی جلال میں آئے اس کا تھیلا پکڑا الٹا کر دیا سارے مردے دوبارہ زندہ ہو گئے نہیں وہی نہیں یہ کہانی ہے یہ کس سے ہے یہ مال کے ڈاکو ایمان کے ڈاکو عزت کے ڈاکو جان کے ڈاکو ہے یہ چادر انہوں نے اوڑی ہے ڈاکہ زمین کے لیے کہ ایمان کا ڈاکہ تب ہی ڈلے گا جب سبجر اوپر آئے گی یہ عزت کے ڈاکو ہے اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رمضان کی مبارک راتوں میں میں اللہ سے ڈر کے سل تملے کہہ رہا ہوں یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں بھول گئے ہو تو یاد کروا دوں میری قوم کی بیماری ہے کہ بھولتی بہت جلدی ہے گجرا والے میں سلیم کادری نے تین سو عورتوں کے ساتھ لڑکے کے تاریخ کے نام پہ فٹکاری نہیں کی تھی کیا ان کی ویڈیو پاکستان کے چینل پر نہیں چلی یہ سب کے ڈاکو ہے یہ مال کے ڈاکو ہے راول پنڈی کا کوئی جوان یہاں پر بیٹھا ہو تو ان سے پوچھو تمہارے پیر صاحب کا بیٹا سات دن کے جسمانی ریمانڈ پہ جیل میں بند ہے جس کی شادی پہ سات ارب روپیہ خرچ ہوا تھا اور جو اپنے بچوں کو پولیس کے ریمانڈ سے نہ بچا سکا ملکر مکیر کے ریمانڈ سے بچا لے گا ان پیروں کے مرید بننے سے بہتر ہے رن مرید بن جاؤ بیوی بی کے مرید بن جاؤ گھر تو سکون سے چلے گا یہ عزت کے ڈاکو یہ مال کے ڈاکو میں نے لفظ کہا تھا یہ جان کے ڈاکو نہیں یتین تو یقین کروا دی بابو آئیے میرے ساتھ سرگودا کا قصہ سناؤں پیر جی نے اکیس مریضوں کو قتل کر دیا بھائی اہل مریض بڑے عرصے سے से کو کہہ رہے रहे توبا پائب ہو جاؤ دلال کی آخا میں مریض بن جاؤ ان جھوٹے پیروں کو چھوڑ دو تم نہیں مانتے تھے اب تو تمہاری جان जान خطرہ ہے اپنی جان जान دو اس سے پہلے پیر تمہیں بھی قتل کر دے سرگوزا کے پیر نے اکیس مریضوں کو قتل کیا جو پولیس نے پکڑ لیا یہ میری کرانتے ہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو میں مغرب سے پہلے پہلے اکیس کی اکیس کو دوبارہ زندہ کر لوں گا ری وی کے راچی ہوں اس نقیدہ کو ہی تو سمجھیے جو اللہ کے نام پر سوالی بنے اس کو دو مگر میں ان داخوار سے اپنے دامن کو بچاؤ اور یہ جھوٹ کی کہانی ہے جو پکڑا جاتا ہے صبح اخبار میں خبر لگتی ہے بابا جی جالی سے اور جب تک وہ مست رہتا ہے پکڑا نہیں جاتا تب تک بڑا اصلی ہوتا ہے اور جو اللہ کے نام کے علاوہ ازیار کے نام پہ مردوں کے نام پہ سوال کرے وہ اہل شرک کا فرسند ہے وہ شرک پیغام لے کے کلی کبھی گھوم رہا ہے اس سے اپنے دامن کو بچائیے یاد کیجئے مانی کے فرمان کی طرف لوٹجئے اور ان دعوے کو سناے جو تمہارے سامنے دعویٰ کرتے ہیں مار بھی سکتے ہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں اولاد بھی دے سکتے ہیں چھین بھی سکتے ہیں انہیں کہیے اللہ کا کلام ہمیں ایک آواز لگا کر بتاتا ہے وہی اللہ ہوگے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کا نزول ہو جائے اللہ کسی افمائش میں تمہیں پکڑ لے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ اس کا قبول ہوگا جس نے یقیدہ رکھا کہ علی مشکل پوشا نہیں مشکل پشا اللہ ہے حسین مشکل پشا نہیں رضی اللہ اللہ مشکل کشہ ہے جواب میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ آپ نے ترجمہ لا الہی اللہ کا کہاں سے نکال لیا کلامی الہی کی آیت سے نکالا ہے اللہ, اللہ کی طرف سے کوئی افمائش آئے مصیبت آئے دکھ آئے غم آئے تکلیف آئے مشکل آئے سرا کی اس مشکل کو اس مصیبت کو اس غم کو اس دکھ کو اس درد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال نہ سکتا میں نا یہ سب پر مشکل آتی ہے جس پہ مشکل آئے وہ مشکل پوشا ہو سکتا وہ مشکل پوشا نہیں ہو سکتا مشکل پوشا تو صرف ایک اللہ ہے جس کی طرف کیا آزمائش مشکلیں غم دکھ اپنے بندوں پہ نازل ہوتے ہیں جس پہ چاہتا ہے رفع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے وہی اگر اللہ کی طرف سے بھلائی ملنی ہو تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل کو بھی کوئی نہیں ٹال سکتا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خیر کو بھی کوئی روک تو خیر اور شر کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو مجھے بتاؤ پیارے حبیب جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ ہو آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پہ دس رحمتوں کا نزول دے گا چاہیے رب کی رحمت ہے بھی سوتے کر دیا کرو سارے نقد کے پیچھے نہ دوڑو اللہ کے لیے آنا مثال اگر کوئی آپ کا کفیل مدیر آپ سے کہہ دے کہ جو مجھے ایک ریال دے میں اس کو دس ریال واپس کروں گا یہ دفتر دے کو لائن ٹوٹے گی لائن ٹوٹے گی اس کے دفتر کے آگے سے صبح کئی تو ایسے میں مجھے لے کے دوبارہ لائن میں لگ جائیں گے یہ پتا لگنا ایڈے سارے بندے پھر لگ جاؤ ہے ایسے یا نہیں بن جاؤں مولا کی رحمتوں پہ جو کہتا ہے میرے حبیب پہ ایک دفعہ تم درود بھیج دو میں تم پہ دس رحمتوں کا نزول فرما دوں محمد مد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گود میں ابراہیم خود ہوئے یا نہیں پیاری حبیب علی سلاۃ وسلم کی زوجہ محرمہ کائنات میں سب سے زیادہ جس سے آقا نے پیار کیا نام ہے اس کا عائشہ رضی اللہ عنہا عنہ. کیا میرے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ پر توہمت لگی یا نہیں کیا میرے نبی پہ آزمائشیں آئیں یا نہیں کیا میرے پیارے حبیب کے دنان شہید ہوئے ماتھا پٹا گڑے میں گرے عہد کے اندر مصیبتیں آئیں یا نہیں یہ سب کچھ ہوا کس کی طرف سے پیارے حبیب اپنی جان سے ان مسائل کو دور کر سکے نہیں کر سکے تو کوئی اور کر سکتا ہے کائنات بھی ساری ولایات اکٹھی ہو جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی جاہو و امی کے قدم سے اٹھنے والی خواب کے برابر نہیں ہو سکتی او پیارے بھائی چھیڑنا مقصود, مقصود نہیں جب اللہ کے حقیب پر پریشانی آئی غم آیا دکھ آئے آپ اپنی جان پہ آنے والے غموں کو دکھوں کو ٹال نہیں سکے آج کا کوئی لسوری شاہ مسوری شاہ شاہ سرکار پیر کتے شاہ ایسے نہیں بولتا ہوں دلیل رکھ کے بولتا ہوں موجلی سرکار کا اے آر وائی پر انٹرویو نہیں سنا جو پیر کتے لے کر کے اسٹوڈیو میں بھی آیا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرے آنکھا نے فرمایا یا رحمت کے فرشتے آئیں گے یا آباد کے فرشتے آئیں گے اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں جگہ دیجو دو اور غیروں سے اپنے رشتوں کو توڑ کر ایک اللہ سے رشتہ جوڑو پیارے ابھی کائنات کی افضل ایک ہستی اپنے اوپر آنے والے غموں کو ٹار نہیں سکے یہ درخت ہے یہ پیغام ہے کیا مطلب انسان کے لیے جب نبی کے غم ٹوٹے نبی اپنے غموں کو ڈال نہ سکے تو میں کوئی ایسا نہیں جو یہ دعوی کر سکے میرا تعویز لے لو تمہاری مصیبتیں ڈل جائیں گی میری قبر کا نمک چٹا دو مٹی چٹا دو دھون چٹا دو تھوک چٹا دو تمہاری مصیبتیں ڈل جائیں گی کوئی کہہ سکتا ہے کہ مونی صاحب تھوک چٹانے والی بات تو آپ نے شاید اپنے پاس سے زیادتی کی ہے ایک سوڈانی بابا جی کا پیر جی کا کلیب میرے موبائل میں موجود ہے الحمدللہ ساتھ لے کے گھومتا ہوں اس کے مرید لائن لگا لگانے بیٹھے ہیں اور اس کے آگے آتے ہیں پیر جی ان کے ہاتھوں پہ تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پہ مر لیتے ہیں بے اختیار میری زبان سے جملہ نکلا بابا جی ہر دنچ کو تھوکن لو ڈائریکٹ منہ سے تھوڑ دے ابھی مر لے گا اے ہے ہی اس قابل جن کے ماتھے خالی کو مالی کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے سامنے چکے وہ اسی قابل ہے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ارے یہ حرکت جانوروں میں نہیں ہے آپ نے کبھی سبحان کیا کہاں سمجھاؤں اور کیا کیا کہوں انسان کو کتنے بچے ہوتے ہیں جی ایک نارمل دو قسمت والوں کو ملتے ہیں ورنہ نارمل کیس ایک ہی بچے کا ہے اور ماشاء اللہ بلی کو کتنے بچے ہوتے ہیں خرگوشنی کو کتنے ہوتے ہیں کتیا کو کتنے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے لائن لگتی ہے نا صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط درجنوں کے حساب سے ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہ بلی کون سی بلے شاہ کے مزار کے کیڑے لگا کے آتی ہے جانور کبھی جانور کے سامنے نہیں چوکتا یہ انسان جس کو مالک نے عقل کی دولت سے نوابا وہ اپنے جس انسانوں کے سامنے ماتا ٹیکتا ہے اور بابا اس کے ہاتھ میں تھوکتا ہے یہ اپنے منہ پہ ملتے ہیں یہ شرکی وہ جب ہیں کہ اس کا رزلٹ ابھی دنیا سے ہی ملنا شروع ہو گیا مجھے کہنے دیجیے یہ کہ ان پیروں فکیروں بابوں کو مقامی مستفا پر بٹھانے کی ناکام کوشش ہے یہ شان صرف آقا کی تھی یہ مقام صرف محمد رسول اللہ کا تھا اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کے ماتھے میں پسینہ آتا تو صحابہ ان کو ڈٹیا میں بن کر لیتے آپ کی آنکھ کھلتی آپ سوال کرتے یہ کیا کر رہے ہو جواب میں کہتے کہ آقا آپ کے ماتھے پر پسینہ آیا جاتا ہم نے اس کو اپنی دریا میں محفوظ کر لیا عید کا دن آئے گا اپنی خوشبو میں آپ کا پسینہ ملائیں گے رب کائنات کی قسم دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محبت کے پسینے میں آپ کے جی دربار کا نظارہ کر کے جانے والوں نے اہل مکر سے کہا تھا اللہ کی قسم کیس کا دربار دیکھا کس کا دربار دیکھا میں نے جو محمد کی تازی صحابہ کو کرتے کے دیکھی میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والوں کو بھی نہیں دیکھی یہ نبی کی شان تھی کہ آپ کے مسو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ابو بکر کے ساتھ کیا ربی اللہ کیا وہ بکر کے وضو کا پانی ان کا لعاب دہن کسی نے منہ پہ ملا یہ خدشہ تھا پیارے حبیب تک صلی اللہ علیہ وسلم آج تو قادری صاحب کشو سے پسینہ صاف کر کے پھینکتے ہیں مرید اس پہ ایسے لڑتے ہیں کہ پتہ نہیں جنت کی کنجی مل گئی جس کو مل جاتا ہے وہ چومتا ہے ہم کہتے ہیں مقام مصطفیٰ سے جنگ کرنے والوں قادری کا پسینہ چوم کے تو دیکھو ایک ہفتہ تیرے ہوٹوں سے بدبو نہیں جائے گی میرے آقا کا پسینہ تھا جو خوشبو سے بھرا ہوا تھا اللہ کے لیے اللہ کے لیے پیدا کرو ارے بھائی تو انسان ہے اللہ کی مخلوق ہے جس کے ساتھ یہ عبادت کا ماجنا کر رہا ہے تیرے طرح کا بندہ ہے انسان ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے آئیے مالک ایک اور فرمان آپ کو سناتے ہیں ان نندی من تو جنوا تم انداز کو چھوڑ کے دل کو پکار رہے ہو جن کے دھر کے سواری بن رہے ہو جن کی توقع میں آ کے ٹیک رہے ہو یہ ہے کون ان کی حیثیت کیا ہے ہم کچھ کہیں تو آپ کہیں کہ جناب آپ گستاخی کرتے ہو یہ کلام ال ہے یہ پرانے حکیم کے الفاظ ہیں یہ میرے مالک کا فرمان ہے عید ان سینو کیم یہ تم جیسے بندے ہیں تم جس کے گھر پہ آ کے ایک زندے والے کو میں نے دیکھا اللہ کی قسم وہ بابے کی قبر سے دو سو میٹر دور جانور کی طرح دونوں ہاتھ اور گٹنوں پہ رینتا ہوا آتا ہے اور بابے کی تحلیل پر سجدہ کرتا ہے جیسے تو انسان ہے ویسے یہ مردہ انسان تھا ارے جب زندہ تھا تو ظاہری اسباب کے تحت تجھے کوئی گلاس پانی پکڑا سکتا تھا مرنے کے بعد تو یہ سنجا بھی نہ کر سکا یہ تمہاری طرح کے انسان ہے فجر پکارو رب کہتا ہے بکار کے دیکھ لو تسلی کر کے دیکھ لو لو لکم کو تم سادے ان کی قبروں پہ کھڑے ہو گئے سو سال, سال پہ جواب دیتے رہ جاؤ پیر کی طرف سے کوئی جواب آئے گا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں کھڑے ہو کے پکار لو تل لا لو اسپیکر میں پکار لو قبر میں مورا کر کے پکار لو آپ نہیں سمجھتے وہ جواب دیتے ہیں لیکن ماری سب کی آنکھ والوں کو نظر آتا ہے آپ کی آنکھ بھادیوں والی ہے اس کو نظر نہیں آتا میلاد کی کرسی سجتی ہے نا کسی نے پوچھ لیا بابا جی کرسی کیوں سجی ہے کہا تمہیں کیا پتا کیوں سجی ہے سرکار نے تشریف لانا کاشا اچھا ماشاءاللہ جب سرکار تشریف لائیں تو ہمیں بھی دیدار کروا دینا ہم بھی کم از کم صحابی ہو جائیں گے کہا نہیں آپ کی آنکھ بڑی گستاخ ہے بھاگیوں والی آنکھ ہے آپ دیدار نہیں کر سکتے وہ بھی کوئی شیخ یاسر جاپری حافظ اللہ کے شگردوں میں چنڈا و شگرد اٹھاؤنے کا کوئی گل نہیں میں اکھا میٹ لاگا میرا ہاتھ لوا دیا جائے. میں آنکھیں بند کر لوں گا میری آنکھیں کچھ ساخ آنکھیں بند کر لوں گا تو میرا ہاتھ لگوا کے بتا دینا یہ سرکار بیٹھی یہ ڈرامہ ہے کھانے پینے کے ڈھونکا اور مولا سرما رہا ہے جن کو تم پکار سے ہو تمہاری طرح کے انسان ان کے اختیار میں کچھ نہیں یہ بندے ہیں ارے جب یہ مر کے مٹی کے نیچے چلے گئے تم زور لگا لو پکار لو ان کی جگاہوں میں کھڑے ہو کے چیز کر رہو اگر سچے ہو تو جب تو سنوا دو پھر پکار کس کو چاہیے اس کا تعارف مولا کرواتا ہے اللہ ربکم المن پکارنا ہے تو اپنے اس اللہ کو پکارو جس کے لیے ساری ہے وہ اتنا شہر شاہ آزم ہے وہ اتنا بے نیاز ہے ماننے پر آئے تو ایک چیوٹی کی جو سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں کہتی ہے یارب انی خلق من یار اللہ تیری مخلوق ہو اگر سلیمان کو پیاس لگی ہے تو پیاس تو مجھے بھی لگی ہے تو اس کا داتا ہے تو داتا کا میرا بھی ہے نبی کے پکارنے سے پہلے چیوٹی پکار لے وہ مولا ایسا بے نیاز ہے نبی کی پکار سے پہلے چیوٹی کی سن کے سب کو پلا دے وہ ماننے پہ نہ آئے وہ مانگنے پہ نہ آئے عہد کا میدان ہو پیارے نبی زخمی ہو زبان مبارک سے جملے نکلے فلقوم یہ فلاں پا سکتے ہیں بھلا جنہوں نے اپنے نبی کے ماں سے کو پھاڑ دیا حالانکہ نبی تو ان کو جنت کی طرف بلانے والے یا دوسری روایت کے مطابق آپ کنوط میں ہاتھ اٹھا کر فلاں اور فلاں اور فلاں کے لیے لعنت کریں تو وہ مولا ماننے پر نہ آئے تو جواب میں کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار نہیں ہے انہوں نے ظلم کیا ہے چاہے میں ان کو احباب دے دوں چاہے ان کو معاف کر دوں وہ ماننے پہ آئے تو کیڑی کی مان لے نہ ماننے پہ آئے تو اپنے حبیب کی نہ مانے کوئی اس کو مجبور کر سکتا بے بس ہے پوری کائنات اس دنیا میں بے بس ہے آخرت میں بے بس ہے سارا اختیار اور کنٹرول ہے تو ایک خالق و مالک اللہ کا ہے غالبا اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب اس کو پکارو اس سے مانگو لہول ملک ساری بادشاہت کا حقدار رہی اللہ ہے والذین لدین من نمین ما یملکون میں ام تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جن کے گھروں پہ آ کے دعائیں کرتے ہو کرتے ہو اللہ کی قسم جی اتنی بڑھ چکی ہے میں نے اپنے کانوں سے باہر بیت اللہ میں آنے والے حاجیوں کے جملے سنے ہیں جنہیں مکے آ کر بخار ہو گیا تو وہ ٹیلی فون کر کے لاہور میں اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں مینو بخار ہو گیا بابا جی کے دربار پہ داتا صاحب کے دربار پہ دیکھ چڑھاؤ داتا میرا بخار اتار دے ایک وہ تھا جو حرم میں بیٹھا تھا ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہنے والے نے کہا تھا وقت کا بادشاہ ہوں کیوں روتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو موحدوں کے امام نے جواب میں کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگو اللہ سے شرم آتی ہے رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگو اللہ سے شرم آتی ہے, ہے رب کو کیا جواب دوں گا بادشاہ صاحب پیچھے ہو کے بیٹھ گئے یہ رب کے گھر سے نکلا بادشاہ سلامت بھی پیچھے چل پڑے کہا آپ نے کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے رب کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں رب سے شرم آتی ہے اب تو حرم سے باہر آ گئے ہو کیوں رو رہے تھے مانگو کہا کیا مانگوں آخرت یا دنیا آخرت میں تو بھی اللہ کا منگتا ہے میں بھی اللہ کے در کا سوالی ہوں میرے پاس تو دنیا کے چار درہم دینار سونا چاندی ہے مانگو کہا بھلے آدمی دنیا دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کے میں نے اس سے نہیں مانگی تجھ سے کیا مانگو رب کے گھر میں آ کر کہنے والوں بابا کے دربار پہ چادر کر میرا بخار اتر جائے تمہارا رب سے بھی کوئی تعلق ہے جن کو تم پکار رہے ہو ان کی فقیری کی اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے ما یملیکون من قتمیر ابین کھجور کی بات اللہ نے نہیں کی کھجور کی قیمت ہوتی ہے نا جی کھجور کی قیمت ہے کھائی جاتی ہے اللہ نے کھجور کی بات نہیں کٹلی کی. کی بھی قیمت ہے اگائی جاتی ہے زراعت ہوتی ہے ذریعے نہ اللہ نے کھجور کہا نہ اللہ نے گٹلی کہا ککمیر کہا وہ چھلکا جو گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے اس, کا. اس کی بھی قیمت ہے اس کی بھی دکانیں کھلی ہے کدمیر خریدنے جاؤ بازار سے دو کلو مل جائے گا اس کی قیمت نہیں ہے اللہ نے کہا یہ بے قیمت چیز کے بھی مالک نہیں ہیں تم ان کے گھر پہ آ کے ہمیشہ خالی ہاتھی رہو گے یہ ہے وہ میرا مالک جس نے ہمیں درست دیا ہے پکارنا ہے مانگنا ہے سوالی بننا ہے فقیر بننا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے آ کر بنو جن کے سامنے تم بن رہے ہو ان کی کیفیت یہ تو کتمیر کے مالک نہیں ہے خجور کے اوپر چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے ان کو جو رو لس میں ان کو پکار کے دیکھ لو دل راضی کر لو پکار لو جو کرنا ہے کر لو یہ تمہاری پکار کبھی نہیں سن سکتے ایک قادری صاحب نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بوٹیاں لگوائیں اپنے مریض کو فرشتے آگے ہیں کہہ دے ربی اللہ فرشتے آگے ہیں کہہ دے اسلام ام نے کہا حضرت قادری صاحب اتنا ہی پیار تھا اپنے مرید سے آدھا گھنٹہ آپ ہی ساتھ لیٹ جاتے سارا پرچہ حل کروا کے پھر باہر آ جاتے آپ کے یہاں تو فوت نہیں ہوتا پرتا فرماتے ہیں نا پاگل ہے میں مجھے مروانا نہیں پا گئے اور اندر بار کے مٹی ہو گئے تو میں سجا بول بال فردے مہان اگر تمہاری بات مان بھی لے کہ یہ ہماری سوری پکاریں سنتے ہیں بابا جی کے پاس آ کر جو, جو کہو یہ سب سنتے ہیں ایک حضرت نے اپنی فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرید آیا پیر کے پاس مانگتا رہا پھرتا رہا کسی نے کچھ نہیں دیا آخر ایک قبر والے کے پاس جا کر کہا وہ بہت بڑے سخی کی قبر تھی کس طرح سے مانگ کے دیکھ لیا کسی زندہ نے نہیں دیا اب بالآخر آخر مجبور ہو کے تیرے پاس آیا ہوں تو اس نے اس وقت تو جواب نہیں دیا لیکن خواب میں آ کر کہا تیری ساری بات میں نے سن لی تھی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی سن لی تھی جواب دینے کی اجازت پولیس کا پیرا لگا ہوا تھا تو بولنا نہیں ہے اب جاؤ میرے گھر میں فلاں جگہ پہ مرتبان دفن ہے اس جگہ سے وہ نکال لو ہم کہتے ہیں قرآن نے خبر دی ہے کہ یہ مردے سن بھی نہیں سکتے اور اگر یہ مان لے کے سنتے ہیں میں سجے تم جتنا مرضی ان کے گھر پہ آ کے رو لو پیٹ لو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے اچھی نہیں آپ نہیں سمجھتے یہ جتنے وہ آدمی ہیں نا کہ یہ جو حقیقت تو توحید کی باتیں کرتے ہیں یہ بتوں والی بھی اٹھا کر ہمارے بزرگوں پہ فٹ کرتے ہیں اور ذرا یہ یہ رونا بھی ان کا ختم کر دوں مالی خوشی آئے کہ کی آگے کیا شرقی گمل قیامت قیامت کا دن ہوگا جن کو تم پکارتے ہو کسی نے عیسی علیہ السلام کو پکارا کسی نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کسی نے سیدنا علی کو پکارا جس جس کو تم پکارتے ہو قیامت کا دن ہوگا یہ شرک کا مکمل انکار کر دیں گے یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے نا یہ آئیں گے اور انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ پیغام نہیں دیا تھا ہم نے ان کو یہ دعوت نہیں دی تھی یہ خود اپنی مرضی سے شرک کے راستے پہ چلے تھے جس کو پکارا جائے اس میں کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے جس سے دعا کی جائے جس سے مانگا جائے اس میں کچھ سفات ہونی چاہیے سب سے پہلے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ قائم دار ہو اپنے وجود میں کسی محتاج اپنی ذات کے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو ہاں جی انسان محتاج ہے یا نہیں انسان اس دنیا میں آنے میں محتاج ہے لیکن جو اپنی ذات میں واجب الوجود وجود ہے اور محتاج نہیں ہے کسی کا وہ کون ہے وہ اللہ ہے تو معنی یہ کہ صرف اللہ کو ہی پکارا جا سکتا ہے اللہ سے ہی دعائیں کی جا سکتی ہے خیر اللہ کو نہیں پکارا جا سکتا جس کو پکارا جائے وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو کیونکہ محتاج نے دینا کیا ہے جس کو پکارا جائے وہ کسی کا محتاج نہ ہو کسی کے در کا خود منگتا نہ ہو تبھی وہ کچھ دے گا وہ بڑی پیاری مثال کسی نے بیان کی کہ اللہ نام پہ سبیل لگی ہوئی تھی شیر نہیں ہو نا پنجابیوں شیر کی دیکھ جڑی بھی تھی جی. دو بچے وہ ان میں بھی خبر ہوئی کہ فلاں گھر میں آج اللہ نام کی دیکھ جڑی ایک بچہ جا کے پلیٹ چاولوں کی بھروا کے لے آیا اب دوسرا بچہ راستے میں اس بچے کو پکڑ لیتا ہے میں نے بھی دے مجھے بھی دے دو تھوڑے سے چاول مجھے بھی دے دو وہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ڈال دے امی بھی گھر میں اکیلی ہے تھوڑے سے اور ڈال دے ایک بہن بھی میری ہے تو میں تو منتے کر کر کے دیکھ والے سے لے ہی آیا ہوں پاگل تو اصل جگہ کو چھوڑ کر فقیر سے مانگ رہا کہرے سے ہی مانگنی ہے مجھے دے دے تو یہ بچہ دے گا اس کو وہ راستہ دکھا رہا ہے کیوں یہ خود محتاج ہے یہ جس سے مانگ کے آیا ہے اس کا راستہ دکھاتا ہے پیارے بھائی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب کے سردار ہیں بشریت میں سب کے سردار ہیں کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں پیارے حبیب سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے مجھے بتائیے پیارے نبی صلی اللہ وسلم کے در کے سوال یہ ہے بھوک لگی تھی گھر سے نکلے تھے سامنے سے ابو بکر آئے تھے فاروق آدم آئے تھے پوچھا تھا اس وقت اپنے گھر سے کیوں نکلے جب آپ ملا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے آپ نے فرمایا تھا جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے تمہارے پیارے حبیب کو پیارے نبی کو بھی اسی بھوک نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے معنی کیا اللہ کے نبی محتاج تھے اللہ کے در کے سوالی تھے اللہ کے در کے تو جب نبی اللہ کے در کے سوالی تھے اور وہ کون سی ہو سکتی ہے جو محتاج نہ ہو اور خود داتا ہو خود غریب نواز ہو خود بندہ نواز ہو خود بندہ پرور ہو خود لوگوں کو کھلانے والا جو آپ نہیں مانتے میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میتیا, سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے ہم بڑے ادب سے عرض کریں گے جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے زمانہ کس کی روٹی کھا کے سوتا تھا خواجہ کے باپ کو دادا کو پردادا کو شکر کو لکڑ دادا کو کون ٹکر دیا کرتا تھا اس کا نام تو بتا دو, دعا اس سے مانگی جائے گی جو خود کسی کے در کا محتاج نہ ہو اور اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا اس مسئلے میں پوری انسانیت سے خطاب کر کے کہا انتم الفقراء اے انسانو تم سارے کے سارے یامن یا نہیں کہا یا کتاب نہیں کہا انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے مولا نے کہا انتم الفقراء تم سارے فقیر ہو داتا و غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور قبروں میں دفن نہیں ہوا کرتے اپنے ارج پہ ہوا کرتا ہے اس اللہ کو پکارو کیوں وہ کسی کا برداشت نہیں ہے اچھا دعا اس سے مانگی جائے گی پکارا اس سے جائے گا جو ہر فرد کی ہر بات سننے پہ قادر ہو صلاحیت رکھتا ہو ہر سائز کی آواز کو سن سکتا ہو یہ کون ہے جو ہر سائز کی آواز کو سنے ہے کوئی اللہ کے علاوہ سمجھانے کے لیے مثال دے دوں آپ کے گیسو دراز گلبرگا کے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں مان لیتے ہیں بھائی یہ انڈیا کے بزرگ ہیں انہیں یا ہندی آتی ہوگی یا انہیں اردو آتی ہوگی یا انڈیا کی کوئی زبان آتی ہوگی افغانستان کا ایک پٹھان مرید یسو دراس کے مزار پہ آ کر ہم بحث نہیں کرتے مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہم تمہاری مانتے ایک لمحے گل کے لیے جی جی بالکل یہ اندر بڑے ہوئے سب کچھ سن رہے ہیں اپا کر رہے ہیں ایک پٹھان آتا ہے پشتوں میں آ کر بابا جی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے جانیات سے رابطہ کرے گا کہ ٹرانسلیٹر دے دو مترجم بھیج دو یہ پٹھان آیا ہے بابے جی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی سوچیے اللہ کے لیے جس سے پکارا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اس کی زبان ہی نہیں جانتا تو یہ اس کی بات کیسے سمجھے گا اچھا تین بندے آگے بابا جی لین لگوائیں گے بھی ایک منٹ ٹھہرو پہلے اس کی بات ہے یا بابا جی تینوں لوگ اکٹھی سنتے ہیں اللہ کے لیے سوچیے اللہ کے لیے غور کیجیے مباہ نہیں کر رہا محبت اور پیار سے دل میں بات اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں پکارا اس کو جاتا ہے جو ایک لمحے میں سب کی سننے پر قادر ہو یہ بابا انڈیا کا ہے یہ بابا پاکستان کا ہے ایک زبان دو زبانیں تین زبانیں جانتا ہے کوئی اور زبان کا بندہ آ گئے زبان کو بھی چھوڑو اس کے مقدار میں کوئی بہرا گندا آ کر جس کی زبان حرکت نہیں کرتی وہ آ کر دل ہی دل میں پکارنا شروع کر دے یہ سنے گا یہ <سؤال> دلوں کی بریادوں کو جاننے کا دوبارہ اس کو جا سکتا ہے جو سننے پہ قادر ہو اللہ کی قسم میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے پیارے حبیب نے ہمیں یہ خبر دی ہے میرے مالی کا فرمان ہے انسان لو تم ساری کی ساری انسانیت سارے کے سارے جن ایک سعید ایک میدان ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو دو سارے یش پشت مانگنا شروع کر دو اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی تبدیل میں اپنے اپنے انداز جو میں اپنے دل میں پکارنے والا دل میں پکارے مولا گرما کر میں سب کی سن کر ایک ہی میں سب کو آگاہ کر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو جس کو پکارا جائے وہ اس کا سوال سننے میں قادر ہو جس کو پکارا جائے وہ اس کی زبان جانتا ہو وہ دل کی فریادوں کو سمجھتا ہو اچھا جس کو پکارا جائے وہ سفی ہو وہ ہو مقیل سے مانگو گے تو دے گا یہ ثقافت کا یہ حال ہے پوری کائنات کے جس اور انسانوں کو عطا کرنے کے بعد اس کے خزانے میں سمندر کے ایک قطرے کی طرح بھی کمی نہیں ہوتی جس سے دعا کی جائے وہ ارحم الراحمین ہونا چاہیے جس سے دعا کی جائے وہ کون ہونا چاہیے بولو تھک گئے ہو جو تھک گئے وہ ہاتھ اتالے میں تھک جانا پھر نہیں تھکے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کون ہونا چاہیے اور حمین ہونا چاہیے ہائے ہائے ہائے کیوں سنگ دل سے مانگو گے تو وہ دے گا نہیں دے گا اچھا عجیب بات ہے دیتے خود ہیں پیروں کو اور کہتے ہیں کہ پیر نے ہمیں دیا دیتے خود ہیں پیروں کو اور پیر صاحب کے بارے میں عوام جی بابا جی نے بڑا نوازا ہے بیٹا ہو جی بزرگوں نے بڑا کرم کیا ماشاءاللہ بیٹا ہو گیا دو سال کا ہو گیا جی باندھ دیا تھا نا موت کا فرشتہ گیڑے بھی مارتا پرلے پاسوں ہو کے جاتا ہے ماشاءاللہ کاروبار جی بابا جی کی نیاز دیتے ہیں بابا نے بڑا کرم کیا بیٹا بابا نے دیا کاروبار بابا نے دیا عزت بابا نے دی سارا بابا, جی بابا, جی بابا جی بابا جی بابا جی کرتے اچانک ایک ان خبر ملی کہ پتر مر گیا او مر گیا جی اللہ جی مرضی کی کر سکتے ہیں اب اللہ کی مرنے جس کو پکارا جائے وہ ارحم الراحمین ہو ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا وہ کون ہے اب تم جس کے نام آواز لگا رہے یہ داتا ہے یہ مو سے آدم ہے یہ غریب نواز ہے یہ بندہ نواز ہے ان کی دین کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا تو میرا سوال عقل مندوں سے سوال عقل کی کھڑکیوں کو کھول کے غور سے سوچنا یہ دیکھ اوپر سے بھر رہی ہے یا نیچے سے بھر رہی ہے بابا جی کہاں ہے بولو بابا جی کہاں ہے نیچے یہ دیگ کا منہ اوپر ہے یا نیچے یا تو اوپر ڈھکن لگا دو پیک کر دو اور نیچے سے سوراخ کر دو کچھ بابا سلوئی سپلائی نہیں کی ہے ہر جہاں پر ہی ہے میں نے یہ بابے کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے مریدوں کا یہ تمہاری جیبیں خالی کرواتے ہیں یہ تمہارے سے چندے نظرانے سالانے مہانے وصول کرتے ہیں اور نام لگاتے بابا نے دیا ہے بابا تو بےچارا گیا کھو کھاتے اگر نیک تھا تو جنگت میں گیا اور اگر نیک نہیں تھا کسی اور چکر میں تھا تب بھی وہ جانے اس کا اللہ جانے ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگا جائے گا جو ارحم الراحمین ہو اور وہ صرف ایک اللہ کی داد ہے جس سے دعا کی جائے وہ دینے اور حاجت پوری کرنے پہ کامل معنوں میں قادر ہو کیونکہ جو قادر نہیں ہے جو عاجز ہے وہ کیا دے گا جو خود مصیبت میں پھنس جائے وہ آپ کو کیا دے گا جیسے کہ ہم نے راور پنڈی کے پیر صاحب کی کہانی سنائی کہ ان کا بیٹا کسی فراڈ کے کیس میں پکڑا گیا سات دن پولیس نے ریمانڈ پہ لے کے چتر پٹرول کے لیے سیدھا کر لیا اس کے زندہ پیر سا مردے کی بات نہیں کر رہے زندہ اس کے بابا جی ہے پیر, کے پیر کا بیٹا ہے پیر مریدوں کو دیکھ گا پتر کو تو دیکھ گا نا وہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا سکا معنی یہ مانگا اس سے جائے گا جو عاجز نہ ہو جس کے اختیار اور کنٹرول میں سب کچھ ہو جس سے مانگا جائے وہ خود مختار ہو اس کسی سے اجازت اور مشورے کی ضرورت نہ ہو اپنی مرضی سے جو چاہے کرے اور وہ کون ہے بولو ارے حدیثوں بولو وہ کون ہے وہ چاہے تو ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہو وہ چاہے ابشا کے بلاب کو جنت میں اس کی جوتوں کی آواز سنوا دے وہ کون ہے جس کو مشورہ نہیں کرنا پڑتا وہ ایک اللہ کی ذات ہے اب سوچیے اللہ کے لیے ہم نے یہ جتنی صفات بیان کی یہ نہ کسی نبی میں ہے نہ ولی میں ہے نہ بزرگ میں ہے نہ حضرت و شیخ و مرشد میں ہے یہ ساری صفات کا مالک تنہا اللہ ہے تو سوال جب بھی کیا جائے گا تو اللہ سے کیا جائے گا لیکن افسوس آج شرک کس حد تک بڑھ چکا ہے لوگوں کے اندر شرک کی بیماری کینسر سے بھی زیادہ خطرناک حدوں پر پہ پہنچ چکی ہے آئیے ایک مجرم کے جملے آپ کو سناتا ہوں وہ کس طرح اپنے بنائے ہوئے الہوں کو پکارتا ہے الفاظ میں کس حد تک زلالت اور گمراہی ٹپک رہی ہے وہ اور کیجیے کہتا ہے لوہوں کلم کے, کے مالک لوہو قلم کے مالک زہرا کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے انہی وہ ان کے واچی ہو گئی قلم کے مالک لوہ قلم کا مالک کون ہے اللہ ہے لوح بھی اللہ کا قلم بھی اللہ کی یہ کسی پیر نبی بزرگ انسان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی یہ خاصہ ہے اللہ کا کیا لوہ قلم کے مالک زہرا فاطمہ کے چین سے جو قسمت میں نہیں ہے وہ مانگو حسین سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ <راجعون> قسمت کس نے لکھی بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا ماجرہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے حکم سے معنی یہ جو اللہ آپ کو نہیں دینا چاہتا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھا وہ کس سے مانگ لو وہ حسین سے مانگ لو تنا باللہ تم نعوذ باللہ پہلی بات تو سیدنا حسین ان اہل شرک کے ان جھوٹے دعووں سے پاک ہیں سیدنا حسین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اہل توحید کے امام ہیں اہل شرک سے ان کا دور کا رشتہ بھی شیپان ان کے نام پہ اپنی عبادت کرواتا ہے ان کا تعلق نہیں ہے ان ان ان اہل کے وہ بری ہیں جملوں سے اس جملے کے اندر کتنا ہے جو قسمت میں نہیں وہ مانگو حسین سے میں نے بہت ساری گاڑیوں کو دیکھا گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھے ہوئے یہی انصاف ہیں جو قسمت میں نہیں ہے وہ مانگو حسین سے جو اللہ نے تمہیں نہیں دیا اللہ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا وہ حسین سے مان لو حسین تمہیں ابا کر دے گا پھر بڑا اللہ ہوا یا حسین ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا <راجعون> آئیے اس مجرن کے اصطلاح کو ہم اللہ مالی کے فرمان پہ پیش کرتے ہیں بونا فرماتا ہے اس سے پڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار سن ان کی پکار کو نہیں سن سکتے ان کی پکار سے غالب ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ارے یہ کہنے والوں جو قسمت میں نہیں ہے وہ مانگور حسین سے سیدنا حسین کو طوفے والوں نے بلایا اور یہ الفاظ لکھے یہ الفاظ لکھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیچ کرنے کے لیے تیار ہیں آ جاؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیچ کرنے کے لیے تیار ہیں فصل تیار ہو چکی ہے تو لے آؤ ہم یزید کو نہیں مانتے آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کریں گے سیدنا حسین نکل پڑے صحابہ نے روکا ابن عمر نے روکا ابن عباس نے روکا ابن زبیر نے روکا رضی اللہ عنہم اجمعین لیکن آپ پھر بھی گئے شہیدنا ابن عباس نے جملہ کہا حسین جانا ہے تو جاؤ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو عورتوں کو مدینے میں رہنے دو میں تصور کی آنکھ سے تمہاری داڑھی سے خون کے قطروں کو دیکھ رہا ہوں جیسے عثمان رضی اللہ کو خواری کے مجرموں نے شہید کیا تھا جیسے عثمان پہ خروج ہوا تھا عثمان کو اس کے بیوی بچوں کے بچوں قتل کیا گیا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ کوفے والے جنہوں نے علی کو شہید کیا یہ کوفے والے جنہوں نے حسن کو شہید کیا ہے حسین تجھے تیرے بیوی بچوں کے سامنے شہید کریں گے اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تیری سواری کی آگے لیٹ جاتا اللہ میرے مستفا کے نواز میں تیری سواری کے آگے لیٹ جاتا اور تجھے روک لیتا لیکن مجھے پتا ہے تھی نے عزم کر لیا تو رکے گا نہیں اتنی درخواست کو مان لے کہ ان بچوں کو یہیں پہ رکھنے دے ان عورتوں کو یہی پہ رہنے دے پیارے حسین نکلے پہلے کوفہ کے سامنے پہنچے اہل کوفہ نے وہ ساری تلواریں جو نکالی کی نیا سے وہ واپس ڈال کے بے وفائی کی کیونکہ کوفہ والوں کے نصیب میں بے وفائی ہے کوفی لا یوفی کوفہ سے کبھی مسلمانوں کو ٹھنڈی ہوائیں نہیں آئی ہے وہاں سے ہمیشہ فتنے اٹھے ہیں وہ آواز جگہ ہے وہ چتان کے سینگوں کی جگہ ہے سونا حسین نے جب کوفیوں کو دیکھا ان کے خطوں کو نکال کے سامنے کرا اس مدینے جانے دو نہیں مانتے مجھے بارڈر پہ جانے دو نہیں مانتے مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ یزید سے خود طے کر لوں گا یہ تین شرطیں وہ ہیں جن کو شیخ مفید میں کتاب الشاد میں لکھا ہے شیخ مفید بھی تمہارا ہے کتاب بھی تمہاری ہے میں سنی رائٹر ہے میں سنیوں کی تعریف ہے تمہارے گھر کی سنا رہا ہوں بتاؤ جو نصیب میں نہیں ہے حسین سے مانگ لو. سیدنا حسین نے کفیوں کو یہ کیوں کہا مجھے واپس جان دو اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو کرجے نہ دکھا دیتے مجرومیت کے راستے پہ چلتے میں چلتے ہوئے شہید ہو گئے ظالموں نے شہید کیا اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو نہ ڈال سکے اپنے بچوں پہ آنے والی مصیبت کو نہ ڈال سکے اپنی عورتوں پہ آنے والی مصیبت کو نہ ڈال سکے مصیبت ٹالنے والا کو صرف ایک اللہ ہے جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکارتے کا دن ہے جب قیامت کا دن ہوگا جب میدان لگے گا حشر کا جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر اس وقت تمہاری اس عبادت سے یہ انکار کر دیں گے تو صرف ایک اللہ ہے سنے پنہا ہے جس کے سامنے رویا جاتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے گلگڑایا جاتا ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں اس مالک کو پکارنے کے آداب کیا ہیں اللہ کے لئے اعلیم اتحال دنیا میں بھی آپ کسی سے مخابب ہو تو اس کی شان مقام مرتبہ منظرت کا خیال رکھا جاتا ہے جب اللہ کے سامنے درخواست دیں جب اللہ کو پکارے تو اس کے آداب کیا ہے سب سے پہلے دعا کرتے ہوئے با وضو ہو کر دعا کرنی چاہئے صحیح بخار اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنہیں سلید نو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا سیدنا ابو عامر کو تیر لگا جو سیدنا ابو ابسا نے نکال دیا لیکن ان کا خون نہ رکا خون بہتر رہا انہوں نے کہا جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور پیارے حبیب علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کی درخواست کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی آئے سارا آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے وضو کے لیے پانی انوایا پھر وضو کیا پھر ہاتھوں کو بلند کیا اور زبان سے پیارے خبیب علیہ السلام کے الفاظ دکھ لے اللہ مغبر لعبید ابی عامر ہے اللہ عبید یعنی ابو عامر کو بچ دے اللہ کے نبی نے دعا کی دعا, کی دعا کرنے سے پہلے وضو کیا وضو کر کے دل کی حاضری ہے پاک ہو کر وضو کر کے انسان کو اپنی دفعات اللہ مالی کے سامنے رکھنے چاہیے دعا کرتے لے یہ بھی ہے کہ انسان قبلے کی طرف رخ کرے روح کرے اور درخواست پہ رکھے پھر اپنے اللہ حال کو پکارے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو میں پیارے حبیب علیہ سلاط وسلم کا یہ واقعہ موجود ہے جمرات پہ رن نہیں کرتے پہلے کو مار لیتے پھر آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے اور مستقبل کبلا تھی راف یہ آپ اپنے چہرے بیماری کو قبلے کی طرف کرتے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے اور اللہ سے سوال کرتے باپ وبو ہو کے سوال کریں با ودو ہو کے, دعا کریں قبلہ ہو کے دعا کریں جب انسان وبو سے ہوگا قبلے کی طرف ہوگا تو میں یہ اس کے دل کی حامری ہوگی وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی زبان دل دماغ سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں تو ان اللہ وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی دعا کے مدد اسی طرح ہاتھ اٹھانے بھی حدیث ملتا ہے ہے حدیث نمبر 3556 ہے, فارسی سے روایت ہے رضی اللہ کہ رسول اللہ شرم رکھنے والا تمہارا رب بہت باحیا اور ہے ہے وہ مالک سفی ہے شرم رکھنے والا ہے یہ سبھی میں نے ہٹ دی گئی جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے سوالی ہوتا ہے مالک فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لو ڈالوں آج تو دنیا کہتی ہے ہمارے پیر کے در پہ آنے والا خالی نہیں رہتا فلاں بابے کی درگاہ میں آنے والا خالی نہیں رہتا تمہاری باتیں جھوٹی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے پیارے حبیب علیہ صلاح وسلم نے فرمایا جب بندہ آئے اللہ سے سوال کرے تو مولا فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹانا دعا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیرنا میرے علم کے مطابق کوئی مرفوز صحیح حدیث مجھے معلوم نہیں ہے دعا جب کرے انسان تو سب سے پہلے اللہ مالک کی حمد و ثنا بیان کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے سن نبی داؤت کے اندر حدیث نمبر 1481 سو ہے پیارے نبی علیہ السلاۃ وسلم نے اس شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا تو اس نے نہ تو اللہ مالک کی حمد و ثنا بیان کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو آپ ایسے سلام نے کیا کہا آئی جا ثم آ جا له بھگوان اللہ اس بندے نے جلدی کی ہے پھر اس کو پکارا پھر اسے اس کسی اور کو کہا ہراسپت لایا ہے جب تم میں سے کوئی دعا مانگنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرے اور پھر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پڑھے پھر اس کے بعد ثم يدعو پھر اس نے جو دعا کرنی ہے وہ اپنی دعاؤں کی درخواست کرے وضی اللہ عنہ روایت على صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا گٹتی رہتی ہے وہ دعا معلق رہتی ہے لڑکی رہتی ہے اس وقت تقبول قبول نہیں ہوتی جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروز میں بھیجا جائے وہ کہا ہے تعلیم جو کہتے حدیث درود کے من کرے ہم تو درود کے اتنے قائل ہیں ہمارے پیارے حبیب نے تو یہاں تک سمجھا دیا کہ اگر تم دعا میں درود نہیں پڑو گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی درود مانتے ہیں لیکن میڈ انڈیا پاکستان علی کا یا علیکم یاد نور اللہ نہیں مانتے کیونکہ یہ درود نہیں ہے یہ شرک کی فیکٹری ہے تم اللہ کے نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا رہے ہو یہ شرک اکبر ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو ہمارے نبی علیہ ہی سلاسلام نے سکھایا ہے اس کو ضرور مانتے ہیں ہم دو سلام اور درود سلام کے بعد انسان کو چاہیے اپنے گناہوں کا بات کریں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہیں اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی مجھ سے یہ فتح ہوئے اور معافی کی درخواست کرے صحیح بخاری میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بندہ گناہ کر رہتا ہے ربی پھر وہ دعا میں اللہ کے سامنے قرار کرتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی غ غ ہیں اللہ مجھ سے خفائیں ہوئی ہیں اے اللہ میں اپنی جان پیٹا ہوں تو مالک جو ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اس کا ایک مالک خالق ہے جو گناہ پہ پکڑتا ہے معافی ماننے میں معاف کر دیتا ہے غفرت لعبدی میرے بندے نے اپنے گناہوں کے قرار کر کے میری عظمت کے سامنے اپنی عاجزی بھی آج کی تو میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں تو مالک کے سامنے انسان اپنے گناوں کے قرار کرے دعا کرنے والا پہلے اپنے اپنے لیے مانگے اور پھر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے مانگے یہی انداز ہمیں قرآن حقیق کی مختلف آیات ملتا ہے اور یہی آجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تو سب سے پہلے اپنے لیے کرتے اور پھر اس انسان کے لیے کرتے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے وہ آداب ہیں جو احادیث میں موجود ہیں جس پر صحابہ عمل کرتے رہے جب انسان دعا کرے عزم اور یقین کے ساتھ دعا کرے کہ جو مانگ رہا ہوں میں نے وہ رب کے در سے ضرور لینا ہے نہایت افرار کے ساتھ دعائیں کہ اللہ تو رحم ہے اللہ تم میرے گناہ کو نہ کہ اے میری خباؤں کو نہ دے اپنی رحمت کو دیکھ میرے ساتھ وہ سلوک نہ کر جس کے میں مستحق ہوں اپنے گناہوں کی وجاتے سے میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری رحمت ہے اللہ تو اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو maaf فرما دے صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا يقول اللهم اغفر تو یہ نہ کہ اللہ کا تو چاہے تو مجھے maaf اور اگر تو نہیں چاہتا تو مجھے نہ کر یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے بلکہ وہ یہ دعا کرے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تو معافی کو پسند کرنے والا ہے تو معاف کرنے والا ہے تو رحمتوں والا ہے مولا میرا تو تیرے علاوہ کوئی در نہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آہر حدیث کا اللہ کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے ہم نہ درگاہوں پہ گرتے ہیں نہ خانقاہوں پہ گرتے ہیں نہ جانوروں کے سامنے گرتے ہیں نہ, نہ مریدوں کی طرح پیروں کے پاؤں میں سجدے کرتے ہیں ہمارا در تو صرف ایک اللہ کا قدر ہے تو جب انسان مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کیوں اللہ کے ہاں کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے جب آپ کا یقین ہوگا تو اللہ ضرور رات کو عطا کرے گا اسی طرح دعا میں تکرار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب آپ دعا کرتے سوال کرتے تو اپنی دعا کو یا اپنے سوال کو تین بار دہراتے یہ پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلام نے درخت دیا ہے اپنی دعا میں اپنے الفاظ میں اپنی پکار میں اس بات کو بار بار دہرائیے ادب اور قواضے کے ساتھ اللہ کے لیے خاص دل کو اللہ کی طرف جھکاتے ہوئے کیوں انسان اللہ در کا منتہ ہے جب آپ نے آپ کو منتہ بنا کر مالک کے دربار میں پیش کرے گا تو مالک نہیں تو ہمیں حکم دیا ہے اللہ کو پکارو گڑ گڑا کر آج جی کے ساتھ چھوکے چھوکے یہ پکار کے قادر ذرف اللہ ہے جب ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو ہم کسی اور کے در پہ نہیں گرتے ہم اللہ کے در پہ آتے ہیں پھر ات کے عادات کو اپنے سامنے رکھئے دعا مانتے بے سب سے اہم بات دعا دل کی حاضری کے ساتھ مانگیے غیر دعا نہ مانگیے دعا مانگنا اور دعا پڑھنا دونوں میں فرق ہے ایک آج اکثر آپ کے دعائیں قبولی نہیں ہوتی ہم نے اتنا مانگ لیا اتنا مانگ لیا دعا مانگی نہیں جاتی دعا پڑھی جاتی ہے دعا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے دعا مانگنے کا فائدہ ہے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کی لگتا تو ایک فقیر آیا ایک گاڑی والے کے پاس آیا اور وہ گاڑی والے کا دروازہ بجا کر کہتا جناب اب یہ گاڑی والا دوالا بجایا اس جی ہاتھ کی طرف ادھر پوکھر لگی جی روٹی کھوا دو پانچ روپے دے دو گئے گاڑی والا تھا اور ایک آیا اس نے دوالا بجایا اس کی نظریں اس گاڑی والے کے آنکھوں میں ہے اس امیر آدمی کی آنکھوں میں جی بہت غریب ہوں بہت بھوکا ہوں کل سے روٹی کھالی رو رو رہا ہے پیٹ رہا ہے اب یہ ڈرامہ کر رہا ہو تو وہ دل میں تھوڑے سے اس کے گا نا سمجھانے کے لیے ہماری دعائیں کیسی ہیں ذرا تنہائی میں لوٹ کے دیکھیے کیا ہماری دعا میں کرتے وقت جو ہماری زبان کہہ رہی ہمارا دل و دماغ حاضر ہے ہمارے دعا دعا کرتے ہوئے نا اللہ مغفر سے ہم نے بولا ہوئے میسج کیا یہ دعا ہے ہاتھ اٹھا رکھ تو اب تو نام ہے ڈرامے ہوتے ہیں دعا کے ساتھ مزاق ہوتا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہرمین شریف میں جانتے ہوئے نہیں دیکھا وہ ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے دوسرے رکھتے ہو میرا موبائل پکڑنا پکڑنا ٹھیک یہ دعا ہے یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے اور خاص طور پہ حرم شریف میں جا کے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ تصویر فیس بک پہ لگانی ہے ٹویٹر پہ پھیلانی ہے واٹس ایپ کے ذریعے دوستوں میں بیت اللہ میں تھا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ بڑے ہی اٹھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کچھ عمل ایسے ہیں جس کے کرنے سے آپ کا ذکر اللہ کے عرش پہ مالک اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قابل کے ساتھ ہے رات کا آخری مہر ہے قابل کے والوں نے سٹے کر لیا خیرے کاٹ دیے سارے لیٹ کے سونے کے لیے یہ بھی لیٹ دیکھا سارے سو گئے چپکے سے اٹھتا ہے بستر سے نکلتا ہے بلو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نمازی بنتا ہے اس نے لیٹنے کا ڈرامہ کیوں کیا تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ سو گیا جب سب سو گئے تنہائی میں اٹھ کے بھلے اس نے دو رفتے پڑی میرے آقا کا فرمان ہے اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے اپنے عرش پہ مسکراتا ہے یہ وہ دعا ہے جو اللہ سے مانگی جائے یہ ممالک کا ڈرامہ یہ تصویروں کا ڈرامہ یہ سیلفی کا ڈرامے میں اکثر کہا کرتا ہوں سلفی بنو سلفی والے نہ بنو یہ بربادی ہے یہ واقاری ہے یہ ہلاکت ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے جب دعا مانو جو آپ کی زبان کی نوب پہ ہے وہ آپ کے دل میں ہو زبان سے پہلے وہ آپ کے دماغ پہ ہو میں مدی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لگ رہا خوش سے سنو خاص طور پہ وہ جو صرف دعا مانگتے ہوئے ہیں دل دماغ حاضر نہیں ہوتا اللہ کے پیارے خریدتے <تصفح> لَا اور لاپرواہ دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا آپ <تصفح> اللہ کی طرح ملوجہ ہو باہ و منہ ہو, ہو آپ کی زبان آپ کا دل آپ کا دماغ جو کہہ رہا ہے زبان کی نوک سے پہلے وہ اندر بھی فریادیں کے ذریعے اللہ کے دربار میں پیش کرو تو رب سے بڑھ کر رحمان رقیب کا یہ اور یقین کامل ہو جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو ضرور سنے گا مستد احمد میں درخ... حدیث موجود ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہو جو اللہ اللہ کو پکارو کس ہاتھ میں وہ انتم موقع روہ نہ مل جائے گا اس یقین کے ساتھ کے جو درخواست میں نے دی ہے وہ ضرور قبول ہوگی بھائی اس درخواست کے قبول ہونے کا وقت ہے اس درخواست سے قبول شادی ہوگی پانچ سال کو آگے بیٹا نہیں ہوا اب اس کو دائیں بائیں سے حملے ہوتے ہیں بابے کے پہن لو فلا بابے کی درگاہ کے چکر کاٹ لو وہ اللہ کے در سے لینا ہے اللہ نے وہ وقت مقرر کیا ہے آپ کو وہ چیز دینے کا اگر آپ اسی در پہ پڑے رہے تو مل گئی اگر اس در کو آپ نے چھوڑ کے کسی اور در پہ چلے گئے تو آپ نے آرام طریقے کو اختیار کر لیا شیر راستے کو اختیار کر لیا دعا کریں تو جانے کلمات سے دعا کریں یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب دعا کرے تو آنسو بہائیں روئیں اللہ کے سامنے صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے آپ اپنی امت کا نام لے کے رو پڑے اللہ نے فورا جبرائیم کو بھیجا جاؤ پوچھو میرے مصابر میں کیوں روتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے جبرائی آتے ہیں پیارے نبی اپنی امت کا حال بیان کرتے ہیں کہ میں امت کے میں رو رہا ہوں اللہ مالک فوراً کہتے ہیں جاؤ جبرائی دوبارہ جا کر میرے مستفیٰ کو خوشخبری دو کہ تیری امت کے مسئلے میں تجھے راضی کروں گا اے اللہ! تجھے تیرے پیارے نانوں کا واسطہ ہے مولا جن لوگوں کے حق میں تو اپنے پیارے حبیب کی سفارش کو قبول کر کے ان کو بغیر آغاد و حساب کے جنت عطا فرمائے گا اللہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے کارن تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں جو ماہی کے عقیدے کو تسلیم کر کے تیرے نبی کی غلامی تک والی میں آتے ہیں اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کی عزت کا وابستہ ہے مولا ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت فکر کا پیارے ندی کا بڑوس اتا فرمانا یہ پیارے حبیب رو رہے ہیں اپنی عمر کے لیے اور اللہ تسلی دے رہا ہے نبی آپ جو آپ کی امریک کے مسئلے میں خوش کیا جائے گا آپ کو دکھ نہیں دیا جائے گا پیارے حبیب علیہ کے راستے پہ آئیے اللہ کی قسم یہ راستہ جنت میں لے جانے والا ہے اللہ کی پیارے حبیب کی سنت کا راستہ جنت کا دروازہ ہے اور جس نے محمد کریب کو چھوڑ دیا حقیقت میں اس نے اللہ کی جنت کو چھوڑ دیا اسی طرح دعا مانگتے تھے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرو یہ آزاد میں سے ہے انسان اپنے نیک کامال کا واسطہ دے پوری کار میں بند ہوئے تھے جنہوں نے اپنی اپنی نیک لئے. اللہ کے سامنے بطور درخواست رکھی تھی تو اللہ مالک نے دعائیں قبول کرنی تھی تو نیک کمال کا وسیلہ دینا جائز ہے اللہ کو اللہ مالک کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے مانگنا یہ جائز وسیلہ ہے اسی طرح کسی زندہ آدمی سے دعا کروائیے صحیح صحیح بخاری میں سیدنا عمر کے دور میں اب حصہ موجود ہے قہد تالی ہوگی بارش بند ہوگی تو سیدنا عمر نے دعا کی اے اللہ جب تک ہمارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ ہمارے لیے دعا مانگتے تھے تو ان کی سن کے ہمیں پانی پلاتا تھا اب نبی تو ہمارے درمیان نہیں رہے وہ تو تیرے پاس کھا گئے تیری جنتوں میں پہنچ گئے ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں سیدنا عباس کو لائے ہیں یہ دعا کریں گے ان کی دعا کو سن کر ہمیں بارش برسا دینا جو لوگ دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی اللہ ساڈی سندانی کہنا دی موڑ دیں ساڈی اینڈا دے کہ ادھر سے ہو اگر جائیں گے تو بات بنے گی واسطہ منڈن پاک کا واسطہ ہے سیدنا حسین کا واسطہ ہے مولا علی کا واسطہ گار نبی کا یہ تعلیم ہمیں سب سے پہلے اللہ نے نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی صحابہ نے اس تعلیم کو نہیں اپنا شہیداری کی یہ روایت ان کے سر پہ ادھار ہے اگر نبی کے واسطے سے دعا مانگنا مسنون ہوتا قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی تو سیدنا عمر کو کیا ضرورت تھی کہ چچا عباس کو لے کر آتے خود ہی کہتے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی دو نہیں دیا زندہ نبی سے دعا کروائی تو زندہ مزر سے دعا کروانا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے جی آپ نہیں مانتے بزرگ جو ہوتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے واسطے بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اللہ ہماری نہیں ہے اللہ کی قسم اگر اللہ نے کوئی اور مانتے نہیں ہیں چھت پہ چڑھنا سیڑھی لگانی پڑتی ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ چڑھنا سیڑھی لگانی پڑتی ہے منٹ سے لوں گا اپنی کو ختم کروں گا پرچی تو کافی دیر سے میرے پاس نہیں ہے میں نے دیکھا منٹ ہو گئے یا نہیں پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے ہاں لیکن اللہ اس کی رحمت شہرت سے زیادہ قریب ہے شہرت پہ چڑھنے کے لیے کسی مولوی نے سیڑھی لگائی ہے تو میں اس سیڑھی سے پہلے چڑھا تھا شہرت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی آنی پڑتی ہے. اللہ کی رحمت تو شہرت سے لگ رہی ہے آپ نہیں مانتے بادشاہ پہ ملنا تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے ہم کہتے شرم آنی چاہیے تمہیں وزیر ضروری ہے مانگتا ہوں گا تو بدل دیے پوری کی تھی اور پھر اللہ سے مانگا تھا اللہ نے کر کے جنت دیت دیت دی یا نہیں؟ کا موقع نہیں بارہ میں تو چھوٹا سا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے آیا آپ کو وہ مالک ہے بادشاہ کا دروازہ بند ہوتا ہے وزیر اس کی چاپی ہے رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہاں ہے کیوں بادشاہ کے دل میں ہمارے لیے کوئی رحم نہیں ہے بادشاہ ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے اللہ ماؤ سے بڑھ کر مہربان ہے اللہ جتنی جو بندے سے اللہ کو جو بندے سے محبت ہے وہ کائنات میں کسی کو کسی سے نہیں ہو اللہ رحمان ہے رحیم ہے, رحمان ہے. آپ نہیں مانتے بادشاہ کے لیے ارے بھائی بادشاہ ایک لاکھ روپے دے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ کم ہو جائے گا رب پوری کائنات کو بھی دے دے تو کم آپ نہیں مانتے وہ وزیر اعظم کے پاس جانا ہوتا ہے ایم ایل اے کی ضرورت نہیں ہوتی آخری بات کیس کے بات ختم کرتا ہوں جی اچھا مان لی میں نے آپ کی مان لی بادشاہ بغیر وزیر کے نہیں سنتا تھا بغیر سپاہی کے نہیں سنتا وزیر اعظم بغیر ایم ایل اچھی نہیں اللہ کے لیے آرام کا سمجھانے کے لیے کرتا ہوں آپ کی اچانک آپ کے ملک کے وزیر اعظم سے بادشاہ سلامت سے کہیں اچانک ملاقات ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ آپ سے کہے کیا مسئلہ ہے بھائی بتاؤ کیا مانگتے ہیں مانگو تو کیا خیال ہے عقل مند آدمی کون ہوگا جو فوراً درخواست سے لکھ کے بادشاہ سلامت سے میرے بیٹے کو نوکری دے دو کوئی اسلام آباد میں پلاٹ لے دو کوئی پچیس تین لاکھ قرضے دے دو بعد معاف کر دیا جی کچھ تو کر دو درخواست دے دے گا نا فوراً یہی یقین ہے بولو یقر مندی ہے اور اگر وہ کہیں کسی نہیں نایش میں, میں کچھ بہادی ہوں جو آپ کو فوراً درخواست دے دوں میں کہیں میں یہ کچھ کی حضرت بالکل نہیں کر سکتا آپ واپس دہلی جائیے میں حیدرآباد کے ایم ایل اے کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس وہاں سے آپ سے فائن دوں گا تھرو پراپر چینل آؤں گا اور پھر میں آ کر آپ کو ایم ایل اے صاحب کی وساطت سے درخواست دوں گا تو کہ پاگل ہو گیا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں کیا ضرورت ہے ایم ایل اے کی اور کیا ضرورت ہے ایم صاحب کی تم ڈائریکٹ مجھے بتا میں ون ٹو ون کوئی ہے ہی نہیں مولا مالک کے لیے لکھا دی ہے تو درخواست دینی چاہیے نا؟ آؤ سنو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے مولا اپنی شان کے مطابق لئی, لئی شہید اس کی کوئی لکھن نہیں ہے اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ جیسے اس کی شان کو لائف ہے پر آواز بلند ہوتی ہے, ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوالی ہے کوئی بیمار ہے کوئی گنہگار ہے کوئی فقیر ہم سارے اسکول کیا کر رہے ہوتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں صبح اٹھ کے آنکھیں سنتا ہوں بولتا ہوں ارے مولا سنتا ہے کوئی واسطہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں بندے کو مانگتا ہے ارشے مولا کا مالک آپ دنیا میں اپنی شان کے مطابق ندور فرما کے کہتا مانگو سوال کرو آپ سمجھ رہے یہ سب ڈھکوسلے ہیں جو مولوں نے بنا لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ اللہ کے علیہ وسلم کا واسطہ دیا ایک دن روتے روتے کہا اللہ تجھے اس حبیب کا واسطہ ہے جس کا نام تیرے عرش کے سنگریندوں پہ لکھا اللہ نے کہا آدم تجھے کیسے پتا کدھر جنت سے نکل رہا تھا نظر پڑ رہی تھی وہاں لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ اس کے واسطے جو بھی کوئی مانگے گا میں ادا کروں گا یہ من گڑ جھوٹی موزوں روایت ہے پرانے حکیم اس پوری توبہ کا قصہ ہمیں سناتا ہے جب آدم نے مانگا تو کیسے پتہ لگا اللہ سے دعا کی اس دعا کے مانگنے سے اللہ نے رحمت کی برکھا برسائی اور توبہ قبول کر لی آدم خانے کی دعا کیا ہے ربنا ظلمنا. اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں میں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں میں اگر تو نے باپ نہ کیا تو سارا پانے والے ہو جائیں گے دعا اللہ سے مانگیے اللہ کے علاوہ کسی در پہ نہ آئیے ان آداب کو سامنے رکھیے اور یقین کامل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ جو ملے گا رب کے در سے ملے گا اگر رب نے نصیب میں نہیں لکھا تو کوئی اور دے نہیں سکتا اور آخری بات بات پیارے بھائی اگر یہ دھیروں والے سمجھتے ہوں کہ دیتے ہیں تو ہندو اپنے مندر میں جو کہ مانگتا ہے ان کی پوری نہیں ہوتی ان کی بھی پوری کیوں نہ کون دیتا ہے مندر اور ٹھہری سے مانگنے والا قبر سے مانگنے والا حرام راستے سے مانگ رہا ہے رب کے در پہ اگے مانگنے والا حلال سے مانگ رہا ہے مزدور مزدوری کر کے روٹی کھا رہا ہے ڈاکا ڈاکا روٹی کھا ہے، دونوں کو اللہ کھلا رہا ہے اسی طرح دعائیں بھی دونوں کی اللہ قبول کر رہا ہے ایک حلال راستے سے ایک حرام راستے سے اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولکم فاستغفروه انکم